ان الرديم بسم الله الذي عناني عتين ان لله من تاب وامن وعمل املا قَوْلًا هِكَايَتُ بَدَّلُ اللَّهُ تَيَّاتِهِ أَحْسَنَ وَكَانَ اللَّهُ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله المتاب والذين لا يسحدون وَإِذَا مَرُّوكِ اللَّوْبِ مَرُّوكِ رَعَمًا صدق الله مولا ہر قسم کی کھند و شناخ تاریخی کشنال مالک مل رب یا عزت رقب ملائک ہے جس میں آپ کرنا بڑا ہی پسند ہے سب سے بڑی ہے اور ماد کر دینا اُن بڑا محدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا رضی اللہ سوال کا جواب دیں گے ہیا ہی اگر اللہ کا رمضانات جن میں ساخ اور آخری اچرے میں راتیں ہیں تین کچھ ممن بھی توسیق آزاد میں تو پھر اللہ چلو اے اللہ کا اصوب گن تیری سب سے بڑی تو حق دس ہوا کرنا ولكنني आज कर पीने से में बड़ा ही मकरीज और बड़ा ही प्यारा है साथ ही आमिन मौजूद और बड़ा यह दुआ सिखाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने اللہ نے آپ بڑی ہی پسند بھی یہ حکم دس کر دیا کرو در گزر تو کم دیا کرو کیونکہ انسان بڑا جلد باغ ہے بڑا اجلت پسند ہے طبیعت اندر بڑی تیزی ہے ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جن کا مزاج بڑا گھمنا ہے بڑا چند ہے لیکن اکثر آگے سے ایسی ہی ہے کہ اصل بڑے مزاج تیز مزاج کا اصل بستا ہوں فرمایا معاف کر دیا کرے کو ات ایک اترا, اترا ای ہے شادی ماں حضرت آئے کا رضی اللہ تعالی میں ایک بہت بڑا دیکھ کام بہت بڑی الزام کراشی کی جی اخلاقی واقعہ ندیبر واقع نام نل مسجد کراسی الزام لگا دینا اس بڑی جکارت اور اس پہ بڑی ہوتی ہے اور ندی صلی اللہ جلح ویشان ہو جاتا پتلی بات ہے باہر چلا جانا باہر جانے واپس آ جائیں کس لمحے واسطے بھی چین ہے سکون کبھی کسی نل مشورہ کرتے کبھی کسی نل مشورہ کرنا مدری ایسی نہیں جہاز نہیں جا رہی کوئی کار ایسا نہیں جہی جاری تعالی عنہ لحاظ نل دے دے کے بار نل بکر دے گی رضی اللہ اب ابو بکر اللہ مین امت کا ایک دفعہ آدم علیہ کلام کو لے کے ایسا اللہ حلام ایک پلڑے اندر رکھ دیتا ابھی بکرا ایمان دوسرے پلڑے رکھ دور وزن سیتا ابھی بکر گا ایمان ساریاں امتہ دیکھتی تو بھائی ابھی بسن بھی دی دیتی ہے رضی اللہ رحم اللہ نقب لحاظ کے تعلق ہے اور از دوازی تعلقات ہے محمد رضی اللہ صلی اللہ آپ کی جہاں سر ہیں رضی اللہ کون لگا بات آنجوان بھی آدھی ہے پورا مناسب یہ بچپن اندر یقین ہوگا حضرت ابو بکر کی جیت لگی اللہ عالیٰ ان ہوئے رشتے دار کے سن یقین ہے اس وجہ بچپن سے ہی حضرت ابو بکر لگی اللہ ہو تعالیٰ ان ہونے ان کا کچھ وظیفہ مقرر کر دیتا انی دی امداد کر دیتا. وقت گزرتا چلا گیا جس ویلے یہ واقعہ پیٹ آیا حضرت تو ارزان حضی اللہ عنہ حضرت عدل کی لیا اور حضرت ابو بکرا کہ شریف ہے تو دل اندر کچھ خیال آیا تو دیکھو کن سال کو بچپن سے لے کے جدوں کا یہ عدالت فوٹ ہوا ہے یہ یقین ہوا ہے میں خاموشی کی نل کے ناگی مدد کرنا ہوں۔ خود نل ہوں کرنے جتنے بھی سمجھ کہ آج کے جوان رہے آئے پروان چڑے آئے کچھ تمام کے قابل اور لائق ہوا ہے, ہے،, ہے،, ہے،, ہے، اس میں میں نے اولا فصلہ ایک دل اندر ایک خیال آیا اور سوچا کہ چلو کہ آئندہ ادا جو دوسرا بند کر بغیفہ ختم فرما فی فی کر دیا سب چند دل ہے اللہ نے لوگوں نے دیکھو اللہ نے مواد بات بڑی ہے الزام لگاؤں آگے میں نام ملے ہوا مسکا دلند خیال آیا ہے کہ اللہ نے کہ بندہ ہے انسان ہے है کا بیٹا ہے علیہ آل السلام اگر غلطی میرے کو ہو گئی ہے اس کا اطور سب کروں محافظ کر دوں در بزر کرو حالات دور نہ ہوا کردے رب تو اللہ سے مزمون کر دیا کرنا بڑا بھی کوئی سخت گنادار کے کسی شخصر جی جدے برادر کے فرمایا کہ اللہ تعالی نے پوری یہ زمین پہ ایک حصہ کشتی بنائی ہے کہ تین حصے سمندر یعنی پوری دیئے زمین پہ تین بٹا چار حصہ سمندر ہے اور ایک بٹا چار حصہ زمین ہے پس. سمندر پھلنے میں کن بڑے بڑے نے اللہ ہی درد ہے فرمایا سمندر کی جگہ برابر بھی کسی کے گنا ہو جائیں پوری رونی کسی نے گناہ کر جائے اگر وہ گرو کے دل نل کچھ نیت مل توبہ کر لینا کہ اللہ اپنی رحمت لے کہ پورا استقبال کرنے کی تیار ہے من ہومتا کچھ غلطیاں اور گناہوں کا ذکر کرنے بعد اللہ فرمانے مگر دل میں توبہ کر لی بڑا واپس لوٹ آیا میرے تو بے دانہ رہ کے میرے تو دوری اختیار کر کے میرے نل اپنا تعلق منقطع کر کے غیر بن کے چپا میری زمین اندر کسے ویلے پیال آیا تو واپس آ جاؤ تازہ یدید پھر پھر کے واپس آ جانا اپنے جنہی توبہ کر جنہیں توڑا واپس آ گیا اور حدیث اندر بے تمہار واقعات ہیں توبہ کرنے والے لوگ یہ نہیں پیار کرنا چاہیے گناہ لمبی فہرست ہوئے گی تو پھر اللہ کا عذاب آ گا اللہ چاہے کہ معمولی تو معمولی غلطی سے نواز کرنا چاہتے تو بالکل بزام اور معمولی کی بات پہ نواز کرتے جا رہے تھے ایک قادر نکلت ہے اپنی مرضی کا خود مالک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخلت عمر عورت ایک وجہ جہنم اندر اللہ نے سنک دیتی ہے جہن نمبر پا دی بلڈنگ نے پکڑیا اپنے کار ان بند کران پینے والی چیز دیتی نہ ان آزاد کیا کہ وہ اپنا کھان پین اپنی روزی جو اللہ نے ادھر ادھر تلاش کر سکے ان بنی بچوں کچھ دنوں کے بعد وہ پکتی کی آتی مر گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمت اندر پہ واقع پیش پیتا گیا آپ نے سمجھایا اس عورت کے ذہنمند ہوئے تو دلی میں پک ہیں کہ گناہ کی کے بہت سارے ہوم دے کے اللہ سنگ ختم کر دینی چاہیے دی اللہ چاہے معمول بھی کیا گنا معمول بھی سمجھ لے کے آدمی کے باہر پر مایا محمد نظار دی. بنایا ہوا کہ ایک درخت کیتا ہوا کہ رستے ہیں اس سے جو کسی بھی گزرتا سی جو کسی بھی دی لنگ سی اس برق کے مجاوق سے مجبور کرتے سن کہ یہ کوئی چڑھاوا چڑھا یہ کوئی قربان سب تو پھر تم جان دے والنا کوئی اگے نہیں جانے وسلم فرمانے میں جو آدمی آئے کہ یہ تقاضہ کیا گیا یہ مطالبہ ہوا ایسے کوئی چڑھاوا چڑھاؤ یہ کوئی چیز قربان ایک آدمی نے کیا کہ میں تو کوئی کم کرنے واسطے تیار نہیں کوئی چیز بھی چھوٹی ہوگئے یا بڑی اللہ کے نام کے دیتی جا سکتی ہے غیر اللہ کے نام پہ میں کوئی چیز دینے تیار نہیں ذرا غیر نہیں سننا غیر اللہ کے نام بھی میں کوئی چیز دینے لیے تیار نہیں لوگ بڑی بڑی دیریں چل رہے ہیں جان پکا کے لگے گا قدرا سے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں انہوں نے میں کوئی چیز بھی اللہ کے سوا کسی ہوا تیار نہیں دی انہوں نے کہا کہ تینے ابھی جان نہیں دیا جائے گا میں واپس چلا جاؤں گا بہت کاغذ ہے ابھی نہیں جان گا کہنے لگا میں واپس چلا جاؤں گا واپس بھی نہیں جان جائے گا۔ اگر ہوا نہ نے کہا میں کے بعد یہ کہ اللہ ہماری سرک نہ کرنے تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ہم کو آگے سے کانٹ دیتا جائے اللہ ہماری روک نہ کرے اگر تری مرضی ہے تو میں حاضر ہوں مگر میں ضہر اللہ کے ہاں دوسرا کہیں کی مرضی ہے اپنے ساتھی کا انجام دے دیں تو کہ میرے تلاشی لے لے لو چیز ہے چڑھائی میں پیری نظر دیٹ مکھی پکڑی چڑھاوا کے نسول صلی اللہ علیہ وسلم پرواد جنہوں نے ختم کر دیا میں غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز دینا تیار نہیں وہ نہ؟ اللہ نے جنم کے دروازے کھول دیتے کہ ایک نے اپنے بچوں کے مکھی پکڑ کے بچ کے چڑھاوا چڑھا دیا خالم نے جہن مندر مکھی انہوں نے کھانی تھی بیچنی تھی کرنی تھی لیکن کم ایسا کیا پدا خالا مار جہن مندر بچوں کا راستہ دوسے کہ دنیا میں بھی ایک لمبی سرس تیار ہو جائے گی اللہ سکڑے گا پھر عذاب آئے گا آزاد عذاب کوئی پتا نہیں کدو آ جائے راستے آ جائے گلتی غلطی آ جائے خیریت اور آپ یہ پیشو کہ ہم تک سادے کو چکی ہے نادن ہو جائیے شرمندہ ہو جائیے اور آئندہ اللہ نے وعدہ کر لئیے کہ اللہ نہیں کرا بنا بندہ اب صد کچھ نہیں کر سکتا یہ کل یہ کلمہ میں جانے ہے یہ اندر توحید کمی ہوئی بچن کراقت نہیں اللہ میری تو دے اللہ کی توفیق انسان کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے اللہ توفیق نہ لیے انسان گناہ دی طرف کتنے سکتا ہے اللہ یہ توحفیف دہ جہ رہا ہے جڑا سین جائے اللہ نے زبردستی سادہ کے نیش میں کروا کے ٹھیک ہے کم ایسا گکیا ہوا ہے سادے کلو کرواؤں نیت بنائیں گے ورنہ نہیں گا تو یہ اعلان موجود ہے کہ جو نہ ہو اپنی حالت درست نہ کی اپنے آم اندر اطلاع نہ کی تھی کی حکم وَيَعْتَ اللَّهُ عَلَى اکھ بند, کر پہلے پہلے بند کرنے پہلے پہلے اگر اصل چاہیے تو تھوڑا نانے نشان نٹا کے رکھ دے ویا اطے بےآ دوران اندر, اندر, اندر رکھت اور وقت اندر مٹ جاؤ जगह तो मेरी कोई होना बरदार मखलूक आ जाए पै जाएरदार हो गए दावा नहीं अल्लाह ने इसलिए सही शरना बरदार और मिटी बना के मेल बना के, के, के साथ की ضرورت سانوں ہے اس واسطے سانوں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک نافرمانی کر کے افسان کی خلاف ورزی کر کے حکمدیلی کر کے اپنے آپ بہت نقصان ہے اللہ کا کچھ نہیں دیا زبان نافرمائنا نے اپنے آپ کو ظلم کیتا ہے اپنے پیروں سے دل ہارا ماریا کچھ دراض ہے تو یہ سوچنا دنیا بہت زیادہ ہو جائیں گے کہ اللہ پھر درست ہوئے گی یہ سب سے بڑی جی حالت اور اللہ چاہے کہ سہرم پکڑ لگے دنیا کی معمولی دنیا سمجھ دے یہ پکڑ لگے چاہ رہے آپ کرنے اپنی معمول بھی اتنی سمجھ پہ ہوگی عورتوں میں آپ کا اصول مخلوط صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عورت جا رہی تھی جن ساری زندگی اللہ کی بغاوت اندر گزری گناہ اندر گزری اخلاقی برائیاں اندر گزری انہیں دیکھا ایک کتا ہے سپنے دے ایک چکر کٹ گیا محسوس کتا کے نہیں کتا ایک چکر کٹ گیا ہے محسوس سیتا کہانی کا دن وارا بڑھیا نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ان پیروں کی جیسی بچا بڑی نالٹی نے پانی کا پہنچایا وہ تھوڑا جہاں پانی باہر گرا دے پانی کتے نے دیکھا زمین چپنی شروع کر دی اس مرتبہ پھر اس پرنٹ پیتا کئی چار مرتبہ اس پر تھوڑا پانی باہر آئے تو زمین سے گرانچ دے کتا چپتا گیا جان بچ گئی نبی یہ صلی اللہ وسلم فرمائی اللہ نے گردے میں دیکھتے ساری زندگی اللہ جہاں دنیا میں غریب قیامت کے دنوں سر کیا ایسا پیش آ جائے گا ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا ایک آدمی دنیا دنیا دیا نیکیاں اور برانے جسے ٹولیاں بہن تو ان حکم ہوگا کہ اگر اس نیشی تیرے کوے ہو تو اور نیٹیاں تو دکھنی ہوئی نہیں اگر اسی احتیاط کریے تو نیٹیاں مل سکی قیامت ایک نیشی حکم ہوا کہ تیری نجات لے سکتی لگ سکیں سوچے گا لمبی حبیط ہے کہ سال آئے گا میں بڑی مہربان اپنی زندگی تخت پردان کرنے کی کوشش کی تکلیف نہیں پہنچی بڑی مست بڑی رحم دل بڑی مہربان شاید اب تو کم آ جائے پورا میدانی ماسٹر پھر جائے گا میں تلاش کرنے والا جب اندازہ کرے آدم آئے سلام کو لے کے قیامت والے سارے انسان جس میدان بنے ہوں گے اسے تلاش کرنا لیکن دکھ رہا مند ہے پھر جائے گا سارے میدان حتقا کو مہا نظر آ جائے گا آبادیں گھومنا شروع کر دے گا لپے گا دوڑے گا جائے گا مدیے بھی منگنا چاہیے میں تو دنیا اندر شادی نہیں تو میرا فکر کتنا آ گیا پورا آدھ ادھر نبی مزید اللہ نے منظر دام پیتا فرماں آیا میں جسر رمار کے مین آ گیا اور اس کی والدہ اور اس کے باپ اور اس کے ساتھی وہاں نہیں لیکن لمرد ان میں يومہ جبں کا ان یتھن یا پھر رمار من آ گیا فہنہ پای کے دور جائے گا چھپ جائے گا یہ نہیں پتہ تھا نہ لگے میں دیکھنے لگے میرے باپ نے دیش کے دور جائے واہے باپ ہی خان دیتے میں بیس کے دور جائے وبا ماں باپ اولاد میں بیچ کے دور جائے پھر اس کا باقی تو نہیں نا اللہ نے کہہ دے یا پھر مر اصی وبی واہ بہی واب تاہی تاہی کو دور جائے گا <سطلعثی> باپ کو بھی دور جائے گی سان بی دیوی میں دیکھ کے دوڑ جائے گا بیری سان دیکھ کے چھپ جائے گی اولاد ماں باپ میں دیکھ کے اس دن ہر اپنے اپنی مصیبت ایسی صحیح ہوئے گی خود ایسا ضرورت مند ہوئے گا کسی بھی گل بھی سننے تیار نہیں اپنی پریشانی میں ملاح کہ نبی اللہ ہے خطرنافیاں آزاد میں اللہ دی جلالت میں دیکھتے کہ وہ کہہ رہے ہیں رد مستی رد مستی ردن رد سلم اللہ میری جان بچ جائے اللہ میری نجات مل جائے اللہ میرا چھٹکارا ہو جائے مگر اللہ نے اپنے مل اپنی رحمت مل سانی عطا کی صلی اللہ پہ بھی کو سامنے کے لئے سارے انگیا اگر السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دے بھی، آپ حالت سوچئے اور اپنے اپنے گرے اندر ذرا چانچیے سانو دیکھ کے حضور خوش ہونگے یا آپ دکھ پہنچے سدما ہوئے آپ امتھ دی ایک ایک گلتی اللہ نے فرمایا فلا کا علیہم اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دیا غلطیاں نا نافرمانیاں دیکھ دیکھ کے تسی اپنی جان روگ لگا لو دکھ پہ تھی رسول اللہ صلی اللہ صلاح آپ دیکھ دے اور فرما دے کہ یہاں کی شکل و صورت دیکھو یہاں دی رنگ روپ دیکھو کہ اللہ دی اگ اندر جہنم اندر جلنگ اور سڑ فرمایا اللہ دی دِی ہوئی توفیق نل میں اس موقع تھی کہہ رہا ہوں گا رب امتی رب امتی اللہ میری امت اللہ میری امت, اللہ میری امت اللہ سان حقیقی اندر آپ دا امتی بنا دے اس قابل ہو جائیے کہ آپ کی شمار کر لے جائے اللہ اکبر فرمایا اس بندے نو یہ حکم ملے گا کہ ایک نیکی کی لیا تری نجات ہو جائے پھرے گا ماں دوڑ گئی پھر سوچے گا باپ نیکھا باپ نو تلاش کرے گا او دا رویہ بھی بالکل یہ ہی ہوئے گا او بھی دور جائے گا دیگر عزیز و اکار سب نو دیکھ کے مایوس ہی ہوئے گا کہ اے تے میری گل بھی نہیں سن دے اے تے رک دے بھی نہیں اخیروں کے بارے اندر سوچے گا کہ میرے دوست بڑے سن بڑے دعوے کرتے سن کہ جان بھی قربان ہے مجید اندر ایسا ہوگا دوستی تھی آپس اندر قائم رہے گی دنیا دیا دوستیاں ساریا اس دن دشمنی اندر بدل ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو جان گے ایک دوست دوسرے پہ الزام لگا رہا ہوئے گا وہ یہ بارے اندر کہہ رہا ہوئے گا کہ اللہ میں تو نماز پڑھنا چاہوں گا یہ آگا کہ آ یار تاچی ایک بازی ہوا لیں ٹھہر جا یار پڑھ ہی لوا اے اس عمر اندر کی ضرورت ہے نمازاں پڑھنے کی بڑھے ہو پڑھ لوگ اجے بڑا وقت پیا دوست اس طرح دیں گے ایک دوسرے اے دوست دوست بارے اندر اللہ دسنگ اس دن اللَّهُ دوست دوستی اگر قائم رہے گی, گی. اسی واسطے فرمایا رسول اللہ اللہ المر نے دوست نو دوست دی گل مننی پہ ہے وہنا من پم زور آئی دوست کرو کہ یہ مہنگی سے نہیں پائے گی جہنمندر آدھ نہیں خا ل سوچ کے اچھی طرح پرکھ کے دوست بنایا کرو کہ میں کھو دوست بنا لگا یہ دوستی مینو کدھر لے جائے گی میم کی سکھائے گا یہ دوست بھی کم نہیں ہوں گے. وہ ایک نیکی کا مطلع کی پھر رہا ہے میدان باستران. کہ آج نیکیاں مفت اندر مل رہی ہیں تھوڑی جی احتیاط تھوڑی جی سوچو بچار بھی ضرورت ہے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھ لو یا شوق نل سن لو کہ اللہ دس نیکیاں عطا کر دے قرآن کے ایک حرف سے دس نیکیاں برابر ہو جان تیری نجات کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے اعلان کر دیا گے نجات اور پرانی مجید دے ایک حرف دیا دس نیکیاں بیان کردے فرمایا اے نہ سمجھنا لام میم یہ ایک حرف بنیا ہے نہیں نہیں ان حرف بنتے لام الگ ہے لام الگ ہے یہ تین حرف بن گئے یہاں تلنہ کے پڑھ نال یا شوق نال سن لیے کہ اللہ تین نیکیاں ادا کرتے اللہ حاضر کیا نیکیاں جس ویلے وہ مایوس ہو کے کسی پاس ہو دی کوئی گل نہیں بن رہی ہوئے گی تو واپس آ رہا ہوئے گا پھر اللہ دی بار اندر جھے وہ ترازو قائم گا جی اندر نیچیاں اور برائی تو جانا میر قیام اللہ فرما دیتے اسی قیامت دے دن ایک عدل و انصاف والا ترازو قائم کرا او دے دو پلڑے ہون ہونگے جس طرح ترازو دے ہون گے ایک پلڑے اندر انسان دیا نیکیاں دوسرے پلڑے اندر یہ گناہ اور وزن کی اما من سکم کہ فرمایا جا نیکیاں والا پلڑا چک گیا نیکیاں والا پلڑا وزنی ثابت ہوا نیکیاں بد گئی کہو گا پی ری شکر بڑی مزیدار زندگی مل جائے جنبی قرار اور زیادہ بوجھ ثابت ہوئے گناواں والا پلڑا چک گیا وہ ٹھکانا حاویہ ہے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتا ہوا برا ٹھکانہ ہے. مطلب ہے جہنم دا ٹھکانہ جہنم اور ایک نیتری کا مسئلہ پھر رہس آ ہیں میں لگا تھا کہ سانو یہ دن نہیں رکھنا چاہیے کہ گناہ بہت جمع ہو جان گے اللہ دیا بڑی نا فرمانیاں ہو جان گیا پھر آزاد آوے گا اللہ چاہے تو کسے چھوٹی تو چھوٹی غلطی پہ پکڑ لو وہ چاہے وہ رحمت جوش اندر آوے تے کسے چوتے تو کسے چھوٹے تو چھوٹے عمل سے وہ سارے گناہ معاف کر دے او واپس آ رہے ہیں نیکی نہیں ملی کتوں کسی نے وہی گل نہیں سنی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے اندر وہاں آمنا سامنا ایک ایسے شخص ہو جائے گا جنہوں پرشتیاں نے ہتکڑی لگائی ہوئے گی لی تے جہنم دی طرف لے جا رہے ہیں جسے دونے سامنے آن تے پہچان کے ایک دوسرے تے رک جان اے جنوں ایک نیکی ہی چاہیے تھی یہ پہچان لے گا وہ یہ پہچان لے گا وہ جنوں فرشتے لے جا رہے ہیں وہ کہے گا یار تڑا پریشان والے ٹھیک ہے ہوں ہو گے گا گل کی دساں میرے آمال تونے گئے اللہ نے فرمایا ہے چل है کہ ایک نیکی کی ضرورت ہے ایک نیکی کتوں ہوا پھر تیری نجات ہو سکتی ہے میں ماں کول گیا وہ دوڑ گئی باپ کو گیا ان گل نہیں سنی پلان کو گیا فلاں کو کسی نے میری گل نہیں سنی کوئی میری در توجہ دن تیار نہیں ہوا کہ میں ہوں پھر واپس جا رہا ہوں. اچھا تین ایک نی چاہیے تو میرے کو ہے ایک یہ ہوں اللہ نے ایسے سبب پیدا کرنے تینوں چاہیے میرے کو ہے ایک جا وہ تیری ایک نی جی وہ لے لے جی تیر نجات ہو سکتی ہے تو مینو اللہ دفظ اس ویل کہے گا اللہ تعالیٰ فرشت میں حکم دین گے کہ یہ واپس لیاؤ اللہ بارگاہ اندر پیش ہونے گے تو ہوں جا ان سوچا جائے گا کیوں بھی نیکی کتوں ملی کبے گا یا اللہ کتوں نہیں ملی اے رستے اندر تیرا ایک بندہ ملیا ہے یہ ہے کہ میرے کو ہے ایک تینوں ضرورت ایک دی میرے کو لے لو اللہ تعالیٰ فرمانگے اچھا کیوں بھائی تھی ایس وی ہمت کس طرح کر لی تینوں یہ خیال کس طرح آ گیا کبے گا یا اللہ میرے کو ہی ایک میرے واسطے تیرا حکم ہو چکا ہے میرے لا ہی رہے سن تیرے جے میرے اس بھائی دے او او کم آ ہے اللہ وہ دے دے تی تیرے اچھا تو میرے سپرد اللہ کروان اچھا شاہ اپنا معاملہ میرے سپرد کر دے تو میں پھر بڑا رحیم اور بڑا کریم ہاں اے بھی کڑی بھی کھول دیو اور میرے دو بندیاں نو جنت اندر لے معاف کرنا چاہتے گا کہ اس طرح بھی کر دے لیکن پکڑنا چاہے کہ دلی نیا بن کے مار کے پکڑ لے مکھی کا چڑھاوا چڑھان والے چھن اندر بھیج دے وہ مرضی قادر مطلق ہے فرمایا اللہ من ہاں جنہیں توبہ کر دیا وہ آم اور ایمان لے آیا توبہ تو بعد ایمان تا. یہ مفسرین نے بڑی تفصیل نل بھی پائی ہے کہ توبہ تو بعد ایمان کو مراد یہ ہے کہ توبہ کر کے انو یقین آ گیا کہ میرا ایک رب ہے اگر میں توبہ نہ کرتا گنا سزا دن کا دا حقدار ہے سزا دن سے قادر ہے وہ مینو پکڑ سکتا ہے کہ جے میں ہن معافی منگ لی تعاف بھی کر سکتا ہے یہ ایمان لے آیا یہ یقین ہو گیا ایویںبانہ داقدا ایک یقین اور ایمان نا کہ میں کرتا خدا مکڑ کا جی انہیں میرے توبہ کی توفیق دے دیے تو میرا یہ یقین اور ایمان ہو گیا ہے کہ وہ ہوں میم معاف بھی کر دے اللہ من و دے اس یقین دا ٹیسٹ کی دنیا اندر بڑیاں حساس مشین ایجاد ہو گئیاں جڑیاں جی دل کی حرکت پہ چیز سارے جسم اندر غور جڑا کوئی فطور کوئی خرابی کوئی نقص ہے ہوں اس ظاہر کردیا نے لیکن اج تک کوئی ایسی مشین نہ ایجاد ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے کہ جڑی کسے شخص دے سینے پہ لگا دیتی جائے کہ وہ دس دے کہ اندر کفر ہے سرک ہے نفاق ہے ایمان ہے کی چیز کوئی ایسی مشین نہیں پھر آخر ایمان کا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ٹیکسٹ ہونا چاہیے اللہ نے وہ ٹسٹ کر دیا کہ کسے شخص ایمان واسطے تمام میار اے ہے اِلّا من جن توبہ کر لائی اپنے گناوں کے نادم اور شرمندیاں ہوتی اپنے رب کے سامنے چک گیا و آم اور یقین کر لیا کہ اگر میں توبہ نہ کرتا کہ وہ میری کسے ویل بھی پکڑ سکتا فی. یہ بھی سزا دے سکتا فی. اور ایسے نہ ملیں کہ اگے مل بھی بعض لوگ اس خوش فہمی نے کہ ایسے تو سزا ملی کوئی نہیں اگلا جان کنے دیتا قرآن مجید اندر اللہ فرمانے ایسے نہ فرمان یہ نہ کہ ابھی تو بہت کچھ کر بیٹھی ہیں اج تک سے سانوں کسی پوچھا نہیں یہی شیطان نے دلیری دلائی ہوئی ہے انہیں حوصلے اسے واسطے بڑھائے ہوئے ہیں کہ میں کیا کیتا, کیتا, کیتا اج تک, تک, تک سے کسی نہیں پوچھے لہم خی رن پرمایا نہ یہ نہ سمجھ کہ سان سب کچھ ہزم ہوں جائے گا اسی طرح پچتا جائے گا کسی نہیں پوچھنا آئے گا پھر, پھر رج کے ہی آگے یاد ہو گا میںت خود کے اندر پہلی سٹیج انسان کی اے ہے کہ اے کردہ گناہ ہے لیکن اے دے مشیر اے دے وزیر اے دے ارد گرد رہن والے اے دے نال بیٹھ اٹھن والے جنہ نال یہ واسطہ اور سابقہ ہر وقت رہن رہ یہ آخی ایسا بند کی چی رکھتے ہیں کہ اے کر گنا رہا ہوں ہے لیکن وہ رپورٹ یہی دین کہ واہ واہ جی تھے جنگ خدمت دی اج تک قوم بھی کسی کو ہوئی جو کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو یہ کر گناہ رہا ہوں لیکن سمجھتا ہے کہ میں نیکیاں کر رہا پہلی بد بختی کا مقام سے جیسے ذرا سمجھ آگ کہ نہیں یہ کم تو ٹھیک نہیں جو کچھ کر رہے ہیں صحیح اور درست نہیں تو پھر کی ہوں پھر یہ شیطان دل اندر بٹھا دیا بات کہ خدا نو کی نت کم تو ٹھیک ہے میں غلط کر رہے ہوں انہوں کی پتا میں ہوں اِن ہوشیار ہو گیا اتنا تجربہ کار ہو گیا این چالاک ہو گیا این مشق ہو گئی ہے مینو ہیرا فیری بھی اور بےمانی بھی کہ خدا نب میں پتا نہیں لگن دینا کہ میں جی کہ کروں پتا لگ جا ان پتا ہوتا تو مجھے پکڑ نہ پتا نہیں دوسری بد بختی یہ مقام یہ ہے کہ جس ویسے ذرا یہ ٹھوکر لگتی ہے نا کہ نہیں میں جو کچھ کر رہا وہ غلط کر رہا صحیح نہیں یہ تھوڑا جا چاؤر اور احساس ہونے لگتا ہے کہ اللہ نا پتا بھی ہے وہ جانتا ہے جو کچھ میں کر رہا تو چونکہ بہت اگیں نکل چکا ہے شیطان پھر یہ نظر دلیری دینا ہے تھکی ہے کہ ٹھیک ہے تو گناہ دے کم کر رہے ہیں ٹھیک ہے خدا نت ہے لیکن سارے نوجوان ساری قوم سے تیرے نال ہے ہوں خدا تیرا کی بگاڑ سو قرآن کن مثال اللہ نے بیان کی فرمایا جس سے پیغمبر اگو جاب یہ ملتا وہ سڈے کو بڑا مال ہے بڑی دولت ہے سڑے ساتھی نے سارے ساری قوم سڈے ہے وما پیغمبر تو سے تیرا رب ہون کچھ نہیں پہلی سٹیج کہ کردہ غلط کام لے پر آسا نہ میں ایک کام کر رہا اچھے کام کر رہے دوسرا مقام یہ ہوں کہ خدا نو کی پتا میں ہوشیاری نا یہ کام کیتا ہے کہ کسے کو پتا لگن نہیں رب نو ہی نہیں پتا میں کریجی ہے جسے انتہا ہو جاتی ہے سارے کو مال بھی بڑا ہے سارے گل ساتھی بھی بڑے نے سالوں بھی بڑی نے وَمَا نحنو ہون خدا بھی سا کچھ نہیں بگا دے بات اللہ ایسی ہر سٹیج تو سان محفوظ رکھے سان اپنا احساس روے. اپنے دا فتا روے. کی کر رہے اپنے آپ کا پتا رہے کہ ابھی کی ہیں ابھی کتے کھڑے ہیں اللہ تو بیگانہ ہاں یا اللہ کا سارا تعلق قائم اور مضبوط سے وابستہ ہے جس شخص کو اپنے بنا دا احساس دا ہے او دے واپس لوٹ آؤ کی توقع اور امید کیتی جا ہے جا پس آیا ہی نہ ہوگا سوچیا ہی نہ ہوگی نے واپس کی لوٹ فرمایا کر سچے دل لئی یقین کر لیا کہ جی میں باز نہ آیا توبہ نہ کی تے میرا رب مین پکڑ سکتا ہے سزا دے سکتا ہے اگر اتنا سزا نہ ملی تو ضرور ملے گی ہوں نے توبہ کی توفیق دے دی میرا رب بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے ان نے میرا گناہ موافق کر دیا یہ یقین آ گیا ایمان لیا ٹسٹ کی فرمایا ہے اس کا پرمایا وا آدگی نکھو جی نیکیاں غالب آ رہی گناہ چھٹ چڈ دیا نیكیا گالب آ رہی نے زندگی اندر گنا نفرت ہو رہی ہے وہ آہستہ آہستہ ایسے بندے کے بہت گھٹ ہوتے نا جہے یکدم نفرت پیدا کر رہے ہیں اپنے دل انسانی مزاج میں نا مختری بعض ایسے اللہ سے بندے کہ یکدم سب کچھ چھڑ دیتا کن بھی نقصان ہو جائے کچھ بھی ہو جائے چھڑ جب وہ اللہ نظہ کر لیا تو پھر چسے بندے ہوں کہ وہ آہستہ آہستہ نیکی کی رغبت انہوں ہو رہی اور گناہ نفرت بڑھ رہی وقت لے آیا پھر نیک عمل شروع کر دیتے وہ گنا معاف ہی نہیں کرتا وہ قبول ہی نہیں کرتا ذرا رحمت بھی ملاحظہ کرو اللہ فریت حکم ہے میرے بندے میری رحمت دی قلم پھیرتے چلے جاؤ گنا جگہ دے چلے با. ایسا رب کتوں مل سکتا ہے ایسا مہربان کسی ہو گنا مٹا چلا جا رہا ہے انہوں کی جگہ سے نیکیاں لکھتا ہے لکھوا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا لالچ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بس ایسے بندے ہوں گے اللہ قیامت دن اپنی رحمت رحمتہ بنا رحمت پردے پر اندر باقی لوگوں چھپا کے انمان گے اے میرے بندے اے سامنے جڑے حضر اور سو دے کے لگے ہوئے نا یہ سارے تیرے کبھی کا من ابے اللہ یہاں ای اجر اور سواب میری کتوں مل گیا کس طرح مل گیا زندگی ساری ذہن اندر آ جائے گی نا کہ میں ای سواب کس مل گیا کس طرح مل گیا اللہ کا زندگی دے چھوٹے گناہ جنہوں مامولی سمجھ سی او یاد کرا کے فرمان گے یا عبدی کی ساحل کا کزا کا میرے بندے تیرے کو غلطی ہوئی تھی نا بندے پھر تو توبہ کر میرے منگ ہاں یا اللہ توبہ کر, کر کے جگہ اے نیکیاں اور سواب میں تیو دسلی اللہ اے فرمان گے نا اے ہون اپنے بڑے بڑے گناہ خود تے ڈاکے بھی آپ بھی کرنا اجرب دے وے گنافی دے کے زیادہ ہی اضر دے گا نات پر مایا جی نے تحبہ کر لین سچے دل نام ایمان لیا ہوں, یقین کر لو رب ہے وہ معاف کر سکتا ہے توبہ جی میں توبہ نہ کراگا تو سزا دے گا یہ ایمان اور یقین آ گیا واہم نیک کام کرنے شروع کر دیتے زندگی اندر نیکیاں جاری ہو گئی اللہ گنا چلا جان ہے کشتے بیماروں درخواست نے نماز تو بعد خلوص نل دعا کرو اللہ جنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دیں حق سوستان بزرگوں کا بھی واسطے بخشش کی دعا دا حق ہے سارے دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں شخص فوت ہو جانا ہے ال کل او جس طرح کوئی شخص تیرنا نہیں لیکن بڑے گہرے گوتے خاندیا لینا ہے زرا باہر نکلتا ہے, نکل ہے آوازاں دینا مینو پکڑ لو میمو بچا لو میون کٹ لو یہ کیفیت اندھی ہے بہت ہو جان تو بعد بندے سان کی حکم دتا فرمایا تُسی نوازتے اللہ کھولو بخش کی اور مغرت کی دعا کریا کرو دعا کا نتیجہ انہوں نے فوراً اللہ کی طرفوں مل جاتا ہے اگر کہ کوئی تکلیف اندر ہے کتنے مشکل اندر ہے تو اللہ اپنی رحمت نل تکلیف دور کرشکل حل کر دکت ہے کہ نہ مرن والا مسلمک ہوگی نہ دعا کرنے والا مشرق یہ شرط نا دعا دے کہ مرن والے دیا اندر بھی شرک نہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے وہ بھی مشرک نہ ہو دے. شرک نہ ہو کو دعا دا نتیجہ وہ مل جائے دی تکلیف اللہ دور کر ہے پھر وہ پوچھتا ہے می نا اہ نہ آ اے اللہ یہی وجہ یہ سبب کی بنیا اللہ ان دستے کہ تیرے فلاں عزیز نے فلاں بزرگ نے فلاں دوست نے تیرے واسطے دعا کی تی ہے، میں وہ دعا قبول کر کے تیرے سے اپنی رحمت فرمائی پہ وہ پہلے ہی اللہ کی رحمت اندر ہے نیک ہے کہ وہ درجہ بلند ہو جاندہ جاتا مقام بلند ہو جاندہ ہے بھی وہ احساس ہوتا ہے کہ پہلے نال زیادہ میرا مقام بلند ہو گیا ہے انہوں بھی اس اسی طرح اللہ دس دیں فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دو رسلم نے وہ این خوشی ہوں قبر اندر اینی خوشی ہوں کہ اگر ایس زندگی اندر دنیا اندر مشرق تو لے کے مغرب اور شمال کو لے کے جنوب تک پوری ہوئے زمین کا انہوں ہاکم بنا دتا جانا تو کدی اِنہ خوش نہ ہوں جنا دعا نتیجہ وہاں مل گیا خوش ہو جائے دعا کی وجہ اینی خوشی ہونا حق ہے کہ انہوں نے اپنی دعا اندر شامل اور شریک رکھیے نماز کو بعد اُن نماز سے بھی خلوص دعا کرو اللہ دے چو جا چکے نے اپنی رحمت فرما دے خاتمہ بالخیر خیر کریں اللہ جسے جس پلے ایمان ہوئے ایمان نوچی دوستوں دریافت نے ایک تو یہ پوچھے کہ اسلام اندر شہید دا مرتبہ بہت بلند ہے کیا غازی واسطے بھی اللہ نے عجر و ثواب اور وہ واسطے بھی کوئی مرتبہ ایسا رکھے ہیں. میں ایک واقعہ اختصار کتاب کر دینا دو صحابی رضی اللہ عنہما. آپس اندر بڑے ہی دوست ویسے تو سارے ہی صحابہ دوست سن انہوں کے دل ایک دوسرے نال ایسے ملے ہوئے سن کہ قرآن اندر اللہ فرمانے میں روح ماء بئی نہ ایک دوسرے نال شیر و شکر سن کسی کے دل اندر دوسرے دے خلاف کوئی میل نہیں یہ سارے جھوٹے کسے نے افسانے نے جڑے سانوں سنائے جڑھائے جکھے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں وال ناراض تھے فلاں فلاں وال ناراضی اللہ گواہ دے رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے ناراض نہیں سن اسی واسطے تو اللہ انہوں راضی ہو گیا دو سن بڑے ہی انہوں کی دیتی جاتی ہے دونوں ایک جہاد اندر شریف ہوئے اللہ کی شان ایک شہید ہو گیا ایک دوست, دوست اندر شہید ہو گیا, دوسرا واپس آ گیا. چند دنوں سے موت آئی ہوں شہادا نے جس ویلے وہ بارے اندر پتہ چلیا یہ آپس اندر بیٹھ کے گفتگو کر رہے کہ دیکھو یار یہ ہر ویلے اکٹھے رہتے سن یہ محبت مثالی قسم کی سی کن ایک دوسرے کے دوست سن لیکن اللہ نے ایک شہادت نصیب فرما دیتی دوسرا بچارا اپنے گھر فوت ہوئے اس قسم دیا گلو کر رہے ہیں افسوس نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گلہ آپ. یہ گل پہنچ گئیں آپ کہ ایس قسم کی گفتگو ہوئی ہے انہوں نے دوستوں کے بارے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک نو اللہ نے شہادت دے مرتبے سے فائز کر دیا دوسرا واپس جڑا آ گیا کہ ان نے تو بعد جڑیاں نمازاں پڑی نے اللہ کی دیگر بندگی اور عبادت کیتی کی سانوں کہ کی پتا ہے شاید اے یہ وہ بھی بلند مرتبے تے پہنچ گیا یہ اللہ کی جان ہے ٹھیک ہے شہید دا بڑا مرتبہ ہے لیکن او کسی نیکی نوں قبول کر کے او دے تو بھی بلند مرتبہ عطا کر سکتا شہادت دا مرتبہ کوئی آخری مرتبہ تو نہیں اللہ دے لیکن نیکی دا کا او سے نہیں پرکھنا ہے اور او دا وہ سواگ بھی او سے نہیں دینا ہے ابھی محدود نہیں کر سکتے کہ یہ ان مل گیا کہ وہ ملنا چاہیے یہ اللہ دا اختیار ہے دوسرا ایک مسئلہ کسی دوست نے یہ پوچھا ہے کہ اے کیا جانا ہے کہ جدوں تک کسی ملک دا حکمران اعلان نہ کرے ادوں تک جہاد نہیں کرنا چاہیے اج کل بعض لوگ ایلانگیر ہی جہاد واسطے جا رہے ہیں انہوں نے کی حیثیت جہاں اللہ دے قانون دے مطابق اللہ دے حکم دے مطابق ملک اندر فیصلے نہ کرے اللہ نے او دے واسطے تین لفظ قرآن بولے نے فرمایا و ملم یحکم دا مل یحکم دا يَحْكُمْ بِمَا اللَّهَ هُمُ اللہ کے فیصلے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی رعایا نہ چلاوے وہ اللہ دے نزدیک کافر ہے اللہ دے نزدیک ظالم ہے اللہ دے نزدیک فاسق ہے تو کسے فاسق اور